پورا یاسین جنمے کے دن جا کے والدین کی قبر کے پاس پڑھ لو سارے گنا معام ہو جائیں گے مقبول جہاں میں ہوتا متی صدقہ تجھے اے رب اب ایک اور کر کہ کہ اوقات بنتا ہے جناب وہ والدہ کی برتی کرنی ہے والد صاحب کا کولن کرتا ہے یا جناب وہ وار کی نیاز کرنی ہے تو اس کے لیے تو دہ بھی بنانی پڑے گی کھانا بھی بڑا لگژری ہونا چاہیے بڑا ڈنسا بھی کرنا پڑے گا پھر جا کے یہ اسال ثواب ہوگا یہ سب چیزیں کرنی چاہیے اس سے بھی اسال ہوتا ہے لیکن اشارے سوال کے لیے یہ کمپلسری چیزیں نہیں ہے یاد رکھیں اب اشارے سوال کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے شاید کئیوں کے لیے آج یہ نئی بات ہو رہی ہے بہت ضروری فرض واجب ستنل نقل نماز روزہ ڈکا حج بیان درد مدنی کام کے سفر مدنی انعامات نیٹی کی دعوت دیت کا مطالعہ مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش وغیرہ یہ ہر جتنے سال میں نے نئے کام ڈیفائن کیے ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد اشارے طبق کیا جا سکتا <سلام> ہے آپ ہمارے پڑھی دور کا سفر پڑی شراب میرا یا اللہ اس کا سباب میرے والدین کو پہنچا دے یا اللہ اس کا سباب سرکاری کی ساری امر کو پہنچا دے آپ کو دیکھنی بنانی پڑی آپ نے ذرا تو بڑا کام نہیں کیا پتہ بھی نہیں کرا کسی کو آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنے والدین جو اشارے سوال کر ہیں آپ نے جناب ضرور پار پڑے ختم کی یاد اس کا سوال ہمارے روزے پاس کو پہنچا دے یاد اس کا سوال سرکار کی کاری اکمت کو پہنچا دے آپ نے تو کتاب پڑھی تھی ایک ڈالر کی کتاب دی دو تین رسالے لیے بانٹ دیے کسی کو بتایا بھی نہیں کیا یہ جو آج میں نے کتابیں ہیں غریب کے تو یہ سے آپ کا لگاؤ سرکار کی ساری امت تو ثواب بھی پہنچ گیا اور کوئی بڑا اہتمام کرنے کی حادت نہیں ہے ہاں بڑا کرے کریز تو منائے گی لیکن بعض اوقات لوگ اشارے ثواب اس لیے نہیں کرتے کہ یار اس کے تو بڑا پروگرام کرنا پڑے گا بڑی دعوت کرنی پڑے گی پھر مہمانوں کو اچھا کھانا بھی بنانا پڑے گا تو یہ ہم نے آج کل ایسار ثواب کی محفلوں کو جو دعوت کا درجہ دے دیا اس میں ثواب کمانا کم اور مہمانوں کو راضی کرنا درجہ دینا چاہیے ناراض نہ ہو جائے ان کو کھانا اچھا لگے ٹیسٹی ہونا چاہیے ناراض ہو کر کوئی نہ جائے کسی کو نہیں بلایا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے ارے بھائی سالے ثواب کی محفوظ کر رہے ہیں یا گھر میں کوئی گیٹ ٹوگیدر پارٹی کر رہے ہیں تو ہمیں اشار ثواب اللہ کی رضا کے لیے اور سرکار علی خلافی وسلام کی خوشبوی کے لیے اور سرکار کی ساری عمر کو تحفہ پہنچانے کے لیے کرنا چاہیے تو یہ کوئی ٹیپیکل کام نہیں ہے ہم بہت سمپلسٹی کے یہ سارے کام کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے کھانے کی چیزیں تو کی بلکہ اگر آپ مثال کے طور پر ناشتہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت دی چاہیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا دوسروں کو کھلائیں گے تو سوال پہنچے گا اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانے کا بھی بہت ثواب دفتر خان کے ہم سب بیٹھے ناشتہ کیا اور دعا جی کہ یا اللہ آج جو نے ناشتہ کیا ہے اس کھانے کا ثواب ہم سرکار کیسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور سرکار کے صدقے میرے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں قبول فرما دوپہر کا کھانا کھایا دوپہر کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے دفتر خان کے لوگوں نے کی یہ یاد تھا یہ ہم نے کھانا کھایا اس کا ثواب سرکار کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں میرے قطب موت پاک کو پیش کرتے رات کا کھانا کھایا کو پیش تو دن سمجھ کر رہے ہیں اور پھر یہ جو کھانا ہے یہ نیاز بن جائے گا یہ لنڈن بن جائے گا اس کی بڑکنے بھی اچھی ہونا شروع ہو جائے گا صحت بھی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب گھر کے باہر جب تک بڑا ٹینٹ بھی لگے گا بڑی بڑی بیگیں نہیں آئیں گی جو اشارے فواب نہیں ہو سکتا آپ اپنے گھر میں رو بھی سالے سواب کر سکتے ہیں استعمال بہت سمپل بہت ازی مذہب ہے بہت آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے یہ ہم نے انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے مثال کے طور شادی ایک باپ اس کی کمر جاتی ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں کیونکہ اس کو جناب دہیز بھی دینا ہے دعوت بھی کرنی ہے پتہ نہیں کیا کیا لحاظ مار کرنے ہیں حالانکہ دو گواہ ہو ایک کاغیصہ ہو اور گولہ ہو گلہ ہو نکاح ہو جاتا ہے کچھ بہر کی رقم ہو نکاح بہت سمپل ہے پانچ دس پندرہ منٹ میں ساری تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اس پندرہ منٹ کی تکلیف کے لیے ہم پندرہ سال لگا دیتے ہیں کتنی جوان اسلامی بہنیں آج گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بڑھاپے کی جہریز تو پہنچ گئی امریکہ کے ساتھ, ساتھ، ہمارے وطن کے اندر یہ دنیا بھر میں ہو کا یہ سلسلہ دیکھا جائے سوچئے اے والدین آپ سوچئے میں لڑکوں کے والدین سے کہتا ہوں کہ شاید اس کی بڑی وجہ آپ ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ جتنی ہے کہ وہ بےچارا کوئی نہیں کر پاتا وہ بیٹی کا باپ بوڑھا ہو گیا بچی کا رشتہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جہیز کی رقم نہیں ہے ارے اسلام نے یہ تو کوئی دکھایا تھا نکاح کے بارے میں ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ جب تک جب فنکشن نہ ہو ہمیں چین نہیں آتا آج آپ کہتے میرے پاس تو روپیہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں نہیں آپ کی آفائی سے آپ کا یہ لگژری شادی کرنا دوسروں کے کی دہی بن جاتا ہے پھر آپ کے خاندان والوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے جو آپ کا غریب رشتے دار ہے آپ اس کے گھر میں بھی یہ روایت بن جاتی کہ نہیں فلاں نے یہ کیا مجھے بھی کرنا پڑے گا ارے آپ پیسے والے ہوتے ہوئے سمپل رہتے تو شاید آپ مثال بن جاتے سارے لوگ سمپل کرنا شروع ہو جاتے ارے کوئی تو بارش کا پہلا کترا بنے ارے آگے بڑھیے آج ختم کیجئے نہ جانے اگر یہ اسلامی بہنے گھروں پہ بیٹھ کر پوری ہوں گی برائی کے دروازے کھلیں گے تو اسلام نے جس چیز کو سمپل کیا ہے مسلمانوں نے اس چیز کو تپیکل کیا, ہے. کیا ہے اسی طرح ہم نے ایشارے ثباب کے بارے میں سنا میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں ارے آج ہم نے مور کو مہنگا کر دیا آج اگر کسی غریب کے یا کسی کی میئر ہو جائے تو وہ ڈرنے لگتا ہے جب باپ کو چلا گیا اس کا ایٹا کیسے کروں گا <تصفح> इसका चालिशमा करना है जनाब उसको तस्वीर से पहले इतने रिश्तेदारों को खिलाना पड़ेगा उसके बाद जनाब रिश्तेदारों की आओ बहन करनी पड़ेगी मरने के बाद उसको अभी नहीं टेंशन देती है یہ ہم نے اتنا ڈفیکل کی ہے اپنی چیزوں کو حالانکہ اسلام ان چیزوں کو نہیں بتاتا ہمیں اس کے بارے میں کوئی ترجیح نہیں دی جاتی سمپل مذہب ہے ایزی ٹو وے ہے مگر ہم چیزوں کو مشکل کرتے جا رہے ہیں تو آج ایسالے ثواب کے حوالے سے میں نے جو مسکنسرپشن تھے ان کے بارے میں کچھ باتیں کی اسی طرح ہمارے ذہنوں میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اسی کو اشارے ثواب کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھیے جو چلا گیا اس کو بھی کر سکتے ہیں جو موجود ہے اس کو بھی سالے ثواب میری جتنی بھی نیتیاں ہیں سرکار کی ساری امر کو بیچتا ہوں قبول فرما تو جو دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی ثواب مل گیا جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ثواب مل گئے میری نیتیاں نہیں ختم ہو گئی اسی طرح مسلمان جنا کو بھی سوال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے یہ دوسری مخلوق ہے لیکن اگر وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو بھی اثال کر سکتے ہیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور نظری چہرے کے ناگرک یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی اب میں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ مردے کو کس طرح بچوں کی دعائیں کام آتی ہیں بچے اگر والدین کے مرنے کے بعد نیک ہوں پہیزدار ہوں ماں باپ کی فکر رکھنے والے ہوں تو کس طرح بینیفیشل ہوتا ہے یہ والدین کے لیے توجہ سے سنیے بہت زیادہ رقت انگیز یہ ایک سٹوری ہے ایک واقعہ ہے جو دلوں کو ہرا دینے والا ہے حضرت سیدنا حارث بن روحان ال رحمت المنان پر معلوم میں قبرستان جایا کرتا ہوں یاد یارڈ جایا کرتا کبر والوں کے لیے دعائیں کرتا رہم کی کھی مانگتا اور غور و فکر کرتا اپنے بارے میں بھی ریئلائز کرتا اور ان کے احوال سے ان قبروں کو دیکھ کر اپنے لیے نصیحت پکڑتا میں نے دیکھتا کہ یہ خاموش ہیں سائلٹ ہے بات نہیں کرتے اور نہ ہی مرنے والوں کے پڑوسی ان کے لیبر ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں زمین کا پیٹ ان کا بستر ہے ان کا بیگ ہے اور زمین کی پیٹ ان کا بلینکٹ ہے میں نے پکارا کرتا اے کبر والوں دنیا کے تمہارے ناموں کی جان بٹ چکے ہیں لیکن تمہارے گناہ نہیں ملے ہیں تم نے سوجی کا گھروں میں ڈیری ڈال دیے ہیں تمہارے پاؤں زدا بہت زیادہ روتا اور گریز तरफ اور اس کے سامنے اس کے उसके میں سو جاتا ایک مرتبہ میں ایک گریز ایک کور کے پاس سویا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اس کور والے کو اس گریز سے بسنے والے جس پرسن کو دیکھا کہ اس کی گردن میں زنجیر تھی آنکھیں بلو اور چہرہ بلیک پہنچتا تھا اور وہ کہہ رہا تھا آئے میری بربادی حراقت اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو کبھی اپنے رب <سؤال> کی نافرمانی نہ کرے کبھی اللہ کو جس ادا کی کنت وزیر نہ کرے انداز وجہ کی قدم مل سے ان لمتا اور ان خطاؤں کے مطالعے پوچھا گیا جنہوں نے مجھے ان زنجیروں میں زبروا دیا اور مجھے را کر دیا تو ہے کوئی میری پڑی سننے والا یا میرے گھر والوں کو میری حالت کی خبر دینے والا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بیرار ہوا میں اب ہوا تو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا خوف زیادہ تھا پیئرفل تھا کہیں کھا اس ڈریڈ فل سین کی وجہ سے میرا ہارٹ بریک ہو جاتا جو میں نے دیکھا میں اپنے گھر گیا ساری رات اس کے متعلق سوچتا رہا کرتا رہا جب صبح ہوئی ارلی ان دا मॉर्निंग تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا جب میں وہاں گیا تو کسی کو نہ دیکھا میں دوبارہ مجھے وہاں جانے دوں شاید اس کبر والے کا کوئی رشتے دار کبر پر آئے تو اس کو بتاؤں کہ اس مردے کا کیا حال ہے دوبارہ کبر کے پاس گئے کسی کو نہ پایا وہ کہتے پھر سو گیا میں نے پھر دیکھا کہ وہی کبر والا ہے اس کے چہرے کے بل پر یعنی چہرے کے بل پر گکلا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہائے ہلاکت دنیا میں میرے آمار ہو اور عمر تبدیل تھی مجھ پرداز رب لگتا ناراض ہے اگر رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو مجھے آزاد سے نہ بچایا تو میرے لیے ہلاکتوں بربادی ہے جب میں دیدار ہوا وہ کہتے ہیں جب میں پھر اویگ ہوا تو آنکھوں دیکھے اس ڈینجرس واقع سے میں خوف ہوتا تھا بہرحال میں پھر گھر واپس آ گیا رات بسل تھی جب صبح ہوئی تو پھر قبر کے پاس گیا کہ شاید کوئی اس رشتے دار آ جائے اس کا کوئی بچہ آئے اس کو میں بتاؤں کہ اس قبر والے کا کیا حال ہے پھر نیند آ گئی میں نے ایک دفعہ دوبارہ اس کمر والے کو دیکھا اب اس کے دونوں پیر باندھے جا رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا دنیا والے ملک سے کتنے بے خبر ہو چکے ہیں آج ہم دنیا کی رنگینوں میں مست ہیں اپنے بچوں اپنی فیملی کے لیے حرام کمانا نہیں چھوڑتے رب کو ناراض کرتے ہیں فیملی کو خوش کرنے کے لیے ارے قبر میں جانے کے بعد سب بھول جائیں کوئی نہیں آئے گا کوئی یاد ہی نہیں رکھتا یہ کچھ مردہ کہتا ہے کہ دنیا والے مجھ سے کتنے بے خبر ہو چکے ہیں مجھ پر الگ بڑھایا جا رہا ہے اطبار اور ایمے سب مجھ کتاب ہو چکے رب مجھ سے ناراض ہے مجھ پر ہر سمجھے رقبت کے دروازے بند ہیں ہلاکت ہے میرے لیے اگر رب اقدام مجھ پر رہنم نہ کرے حضرت سیدرا حرف شرما سے میں خوف کے آلم میں نیند سے بیدار ہوا ابھی میں واپس جانے کا اپنے ہوم کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا تین خوبصورت سی بچیاں آئیں oh. لڑکیاں آئیں oh. وہ میں ان سے دور ہو گیا oh. اور قبر کے پیچھے نہ چھپ گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں ان میں سے جب سب سے چھوٹی لڑکی آگے بڑھی اور قبر کے پاس اٹھ کہا سلام آئے آپ پر سلامتی ہو اے ابا جان آپ نے سبو کہتے کی آپ اپنی آرام گاہ میں کہتے ہیں اور آپ کا اپنے ٹھکانے میں ٹھہرنا کیسا ہے آپ ہمارے پاس اپنی محبت چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کی خبر گیری کرنا ہم سے منقطع ہو گئی آپ پر ہمیں بہت زیادہ دم ہے اور آپ سے ملنے کا شوق ہے میرے کو بہت روئی اس کے بعد دو بڑھی سلام کر کے شفیق اور بہت مہربان تھا رحبت کے شر اور سدا سے بتایا جان ہمیں آپ کے بعد ایسی تکالیف جی اور دیکھ لیتے تو گمگی ہو جاتے اور اگر آپ ان سے آگاہ ہو جاتے تو وہ آپ کو رنجیدہ خاصر کر دیتے مردوں نے ہمارے شہروں کو بے پردہ کر دیا ہے جنہیں آپ جھاپا کرتے تھے حضرت فرماتے میں نے جب ان بچیوں کی باتیں مجھے رونا آ گیا میں تیزی کے ساتھ ان کے پاس گیا ان کو سلام کیا اور کہا اے لڑکیوں بے شک بعض آمال قبول کر دیے جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیے جاتے ہیں میں اس قبل میں رہنے والے تمہارے باپ کے احمد کو دیکھ کر دھوک میں گبترا ہو گیا اور برے احمد کے سبب اس کی عبرتناک عادت نے مجھے مزید غمزدہ کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ باتیں کی تو وہ لڑکیاں سڑک کر کہنے لگی اے اللہ کے نیک بندے آپ نے کیا دیکھا ہے ہمیں بتائیے انہوں نے بتایا کہ میں تین دن سے بار بار یہاں آ رہا ہوں لوہے کے گرد اور زنجیروں کی آوازیں سنتا ہوں جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی اس سے بڑھ کر ہی کوئی دکھ اور مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے اور گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہیں جبکہ ہمارے باپ کو آگ کا آزاد دیا رہا ہے اللہ الدہ کی قسم ہمیں چین آئے گا نہ نیل اور نہ ہی سبھ یہاں تک کہ ہم اللہ الدفر کی بار میں ڈیریا برداری کریں گے شاید وہ ہمارے باپ کو آج اسے آزاد کر دے oh, no. پھر وہ اپنی چادروں میں گرتی پڑتی چلی گئی حضرت تریم آرے پتی اور فرماتے ہیں میں گھر لوٹا اور رات گزاری جب صبح ہوئی تو میں پھر کبر کے پاس چلا گیا اور اسی شخص کی کبر کے پاس بیٹھ کر حال کے متعلق غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک اس پر نیند کا گڑبہ ہوا اور میں نے قبر والے حسین اور دیکھا پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں سلام کہا اور کہا اللہ آپ پر رہنم فرمائے آپ نے جواب دیا میں جس کے معاملات کو دیکھ کر تم غمگین ہو گئے تھے اللہ آپ کو حاضر کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا کل تک تو آپ کا عذاب دیا جا رہا تھا اور آج آپ ندی میں تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے دیکھا اور جب میری بیٹھیوں کو میرے بارے میں بتایا تھا وہ اپنے گھروں کو جا کر آنکھوں بہانے لگی بالوں کو بکھیر دیا اپنے رساروں کو زمین پر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں گاہ گاڑی کرنے لگی میرے, میرے لیے اللہ اسب سے بخش کی دعا مانگنے لگی تو اللہ بدل نے میرے گراہوں کی بخش فرما کر مجھے آج سے آزاد کر دیا اور مجھے دلوں کے سہن سلبرے ناہو کا جب آپ میری بیٹیوں سے ملے تو ان کو میری حالت کے متعلق بتا دیں تاکہ وہ ممکن نہ ہو ان کو بتائیں کہ میں باغات محلدار مشکو تاز اور پڑتوں سے نور میں ہوں اور یہ بھی بتا دیں کہ انڈا اجزل حضرت نے مجھے ماں فرما لیا ہے اضر سے حاضر فرماتے ہیں میں بےدار ہوا گھر واپس آیا رات اداری صبح کبرتا گیا دیکھتا ہوں وہی رنگین لڑکیاں کھڑی ہیں قبر کے پاس ہیں بہت زدہ ہیں میں نے خوش خوشبری دی کہ تمہارے باپ کے لیے رب نے تمہاری توبہ اور تمہاری دعا قبول کروا لی ہے وہ خوشنی ہوئی لیکن وہ ایسی عجیب وئی اور رب کی بارگاہ میں مقبول بندیاں تھی جب رب سے یہ انتظار کرنے لگی کہ مولا تم نے ہماری دعائیں قبول کر دی ہے اب ہمیں بھی اپنے والد کے پاس پہنچا دے ایک ساتھ بھی ان کا بھی انتقال کر میرے پیارے سامنے بھائیوں اس درد لاکھ واقعے میں ہمارے لیے کتنی ساری باتیں سیکھنے کے لیے ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے امال کو فکر کرنی چاہیے قبر میں گناہوں کی سزا بہت سخت ہے آج دنیا کی رنگینیوں میں مزرو ہو کر آج دنیا کی رنگینیوں میں مزرو ہو کر گناہ کرتے ہیں لذتیں حاصل کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں قبر میں نتی ہوں گے ہم ہوں گے اور ہمارے امال ہوں گے اگر رو ناراض ہوا اور قبر میں آگ بڑکا بھی گئی ہمارا سا بنے گا اسی طرح ایک اور بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر بچے اچھے ہوں گے مرنے کے بعد والے بہن کی بھی دعائیں مقصد کریں تو ان کو قبر میں یہ پوچھے ملا کرتے ہیں میں اور آپ سوچیں ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے کیا مگر جیسے کہ ناظرین بھی غور کرے دنیا بھر میں جہاں یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے غور کریں امریکہ میں رہنے والے یہاں غور کریں کیا میرا بچہ ایسا ہے جو میرے مرنے کے بعد میری مقصد کا ذریعہ بنے گا کیا میرا بچہ ایسا ہے کہ اس کو پرانے پاک پڑھنے آتا ہے وہ مرنے کے بعد میرے لیے اشارے سرکار کرے گا کیا میں اپنی اولاد کو اس طرح تربیت کر رہا ہوں جو رو روح رو کر مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرے گا یا کہیں میری اولاد ایسی ہے جو مرنے کے بعد میرے لیے پنشمنٹ کا باعث بن جائے گی کہیں مجھے اور نہ مارا جائے کہ ایسے بچے چھوڑ کر آئے ہو سوچیے میرے پیارے پیاری بھائی آج بچے کو انجینئر کو بنا دیا ڈاکٹر کو بنا دیا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو سکھا دی بڑی اچھی کو ایکٹر کے ساتھ انگلش سکھا دی مجھے بتائیے مرنے کے بعد اس کی ڈگری پڑھ کر وہ آپ کو انسانی سباب نہیں پڑے گا آپ کی قبر میں جانے کے بعد وہ انگلش نیوز پیپر پڑھ کر آپ کو سباب نہیں پہنچائے گا مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کر آپ کو اثال کر سکتا ہے مرنے کے بعد وہ روپ پڑھ کر آپ کو اشار کر سکتا ہے نمازیں پڑھ کر آپ کی بازار میں پہنچا سکتا ہے آپ کے یہ دعائیں مقصد کر کے آپ کے لیے نسال کر سکتا ہے اولاد وہ اچھی کہ جو آج دنیا میں ماں باپ کے سامنے آواز نکالے ماں باپ کو شاول کرے آج پیسے کمانے کے بعد باپ کو بولے کہ تمہارا پیسہ الگ ہے میرا پیسہ الگ ہے اور مرنے کے بعد نمازیں جنازہ بھی نہ پڑ سکے ایسا بھی ہوتا ہے باپ کا جنازہ ہے بیٹا باہر کھڑا ہوتا ہے ارے بھائی جناب کے والد کو غسل دیا جا رہا ہے غسل دیجیے تو بیٹا کہتا ہے مجھے تو غسل دینا نہیں آتا ارے جنازہ پڑھیے سر باپ کا تو یہ حق ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے تو بیٹا کہتا ہے مجھے تو جنازے کی دعا نہیں آتی یہ کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں جو باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے جو باپ کو غسل نہ دے سکے ارے اولاد کس کام کی ارے اولاد تو وہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی رسپیکٹ کرے آپ کی دستبوسی کرے آپ کے خیال رکھے دھواں ہونے کے بعد آپ کے بڑھاپے کا دانا بنے اور بڑھنے کے بعد آپ کی مقصد کا ذریعہ بنا اس میں اولاد کا قصور ضرور ہے جو اولاد نا بردار ہوتی جا رہی ہے مگر اس میں والدین کا قصور بھی ہے آپ کے بچے کو بگڑنے میں آپ کا دڑا ہاتھ جی ہاں جس بچے کو آپ نے کمپیوٹر ڈالے دیا اسے کمپیوٹر سیکھ لیا آپ نے انگلش سکھائی اسے سے انگلش سیکھ لی آپ نے کالج سے داخلہ کرایا اس نے ماسٹر کر دیا ارے آپ قرآن پڑھاتے تو وہ قرآن پڑھ لیتا آپ حدیث پڑھاتے وہ حدیث پڑھ لیتا ارے آپ ہی تو جمعے کی نماز پڑھنے آتے تھے باقی نمازوں میں آدھے نہیں تھے بچے کو بلکم سر نے ٹریننگ دی کہ بیٹا فقط جمعے کی نماز پڑھنی ہے وہ کیسے نمازی بنتا وہ کیسے دیندار بنتا اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو ہی آپ کی اولاد میں تبدیلی آئے گی اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد آپ کو ثواب کے طور سے ملے تو ابھی سے انویسٹ کیجیے ابھی سے تربیت کیجیے تاکہ یہ اولاد آپ کی مفسرت کا ذریعہ بن جائے اور سب سے پہلی بات اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں اپنے آپ سدھارنا ہوگا ہمیں نمازی بننا ہوگا ہمیں گھر کے اندر مدنی ماحول بنانا ہوگا برائیوں کو دور کرنا ہوگا اگر باپ جھوٹ بول ہے تو بچہ کیسے سچ بولے گا ماں میں پردہ گھومتی ہے تو اس کی بچی کیسے پردہ کرے گی یہ پوسبل ہی نہیں ہے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی ہاں اللہ تعالی جس پر کرم فرمائے گناہ ہزاروں کے گھر میں بھی اور ہو پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ ریئل کیس ہوتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی ہے اور اب میں آتا ہوں اپنے یگسٹر اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں کی طرف کہ آپ اپنے والدین کی ریسپیکٹ کرنی اپنے اندر بھی آپ تبدیلی لائیے یاد رکھیے کہ والدین کی ڈس رسپیکٹ ہلا کو برباد کر دیتی ہے یہ والدین ہیں بہت بڑی نعمت ہیں ان کا ادب کیجیے میں نے شروع میں بتایا کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مسہور کا خواب ہے اور قبر میں چلے جائیں تو ان کی قبر کو دیکھنا حج کا خواب ہے یہ کتنی بڑی حد کی نعمت ہیں تو کبھی بھی اپنے والدین پر شاخ نہ کیجیے گا کبھی بھی اپنے والدین کی بے ادتی نہ کیجیے گا اگر یہ کوئی بات کہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی پھر بھی خبر کریں ان شاء اللہ اس کا آدر ہے اگر آج آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کی کل آپ کے بچے بھی آپ کی نافرمانی کریں گے تو خدا اپنے والدین یہ بہت بڑی نعمت رہیے جب دنیا سے چلے جائیں گے نا پھر اب ہوگی کہ یار یہ میں نے کیا کیا حدیث پاک میں مقوم ہے کہ جنت کی اسمیل دا فریگر اسمیل دی جاتی ہے سوکھ لی جاتی ہے 500 ہنڈریڈ ایئر ڈفرینس سے یعنی پانچ سو سال اگر کوئی ہارس رائڈر ہارس دوڑائے جتنا ڈسٹینس وہ طے کرے گا اتنے ڈسٹینس سے جنت کی جو خوشبو ہے فریگرنس جو ہے وہ اسمیل کر لی جاتی ہے سونب لی جاتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہ سون سکیں گے یعنی اتنے دور کر دیے جائیں گے جنت سے کہ وہ اس کی پرگنس بھی نہیں سن سکیں گے وہ تھری ٹائپس پیپل کون ہیں نمبر ون نیکی کر کے جٹانے والا گڈ ڈیڈ کی کسی کو مدد کی اور پھر کیا میں نے مجھے پیسے دیے تھے میرا احسان نہیں مانتا احسان پڑاموش ہو گیا ہے آج نیکی کر کے اس بار بار یاد نمبر ون نیکی کیجیے بھول جائیے اللہ سے اس کا ازر کیجیے نمبر ٹو ماں باپ کا نافرمان والدین کی ڈس ریسپیکٹ کرنے والا آج ہم اپنے والدین کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں وہ بوڑھے میں کچھ کہتے نہیں ہیں بلکہ امریکہ یہاں تو باپ جھڑتا ہے کہ بچے کو زیادہ سختی کروں گا تو یہ نائن ون ون ملا دینا لیکن یہ بچے کو سوچنا چاہیے کہ آج میرا باپ اس سے ڈر رہا ہے میری والدہ نے سامنے بات نہیں کرتی ارے وہ آپ کے سامنے بات نہیں کر رہی آپ جنت کی خوشیوں سے بھی دور ہو جاؤں ماں باپ کا نا اتنا دور کر دیا جاتا ہے اور نمبر تھری آدی شرابی شراب پینے والا یہ ببا بھی ان ملکوں کے اندر مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے دنیا میں جہاں مدنی مدرسہ کے ناظرین سن رہے ہیں اگر یہ عادت ہے آج فبا کریں گے شرابی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا جنت میں داخل کیسے ہوگا تو اگر آج ہم میں سے تین مہینے ہیبٹ بتائیں نیکی کر کر جٹانے والا ماں باپ کا نام فرمان اور آدی شرابی کسی کی بھی عادت ہے تو آج تعبا کرنے کے انشاءاللہ آج کے بعد یہ عادت ہمارے اندر نہیں رہے گی ان میرے پیارے اسلامی بھائی اسی طرح ماں باپ کا جو نام فرمان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو ناراض کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا سرکار نے لام کا دور پر باغ کیا ہے کہ ایک شخص پیارے آکاش کی بالداہ میں آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہمارا ایک نوجوان ہے آخری وقت ہے اس کی زندگی کے آخری لفحات ہیں ہم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا پیارے آکا نے کہا چلو مجھے ساتھ دے کے چلو مدین ہمارے مستقبل آگ گئے اور جا کر اس کو کہا کلمہ پڑھو وہ کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں مگر میری زبان سے کلمہ نہیں نکلتا کسی نے سل یہ اپنی ماں کی نا فرمانی کرتا تھا پیارے آکا نے کہا کیا اس کی ماں جندا ہے فرمایا ہاں کہا اس کی ماں کو اس کی والدہ کو بلایا گیا مدیئر والے مستقبل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو کہا کہ بتاؤ اگر بہت بڑی آگ لگائی جائے فائر لگائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اپنے بچے کو معاف کر دو ورنہ اس آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کیا تم معاف کر دو گی اس کی سفارش کرو گی یا اس کو جل جانے دو گی ماں اخر ماں ہوتی ہے میں نے یہ آتا تب تو میں اس کی سفارش کروں گا اشارہ فرمایا پھر اللہ اگر مجھے دبا بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو وہاں سے ملے گی آقا میں اللہ اور آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بچے سے راضی ہوں میرے آقا اس نوجوان کے پاس آئے اور کہا ہے لڑکے کہو لا حری اللہ نوجوان نے یہ الفاظ کہے اور میرے آقا نے فرمایا سو تاریخ اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بسیلے سے اس نوجوان کو بول کر بتا لیا یہاں تو اس پر کرم آبادی ہو گئی پیارے آقا پہنچ گئے لیکن اگر آج ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے مرتے وقت کہنما نصیب نہ ہوا ہم کہاں جائیں گے تو اے میرے یگسٹر اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین جن کے ماں باپ نے خوب ادب کیجیے دنیا میں بھی ان کے لیے دعائیں کیجیے اور مرنے کے بعد بھی خوب انسال کیجیے اب بڑے پیارے اسلامی بھائیوں میں کنفیوژن کی طرف آتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے سواب کا ویژن جاری رہے آپ کی اولاد آپ کی مفرت کا ذریعہ بنے تو دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے اس انوائرمنٹ کو اپنا لیجیے اس ماحول نے ماں باپ کے بے ادبوں کو ماں باپ کا ادب بنا دیا شراب پینے والوں کو شراب چھڑوا دی ہے بے آبادی کو نمازی بنا دیا ہے والدہ کے آگے دبان ناراضی کرنے والے کو والدہ کا قدم سننے والا بنا دیا ہے <مترجم> الحمدللہ یہ وہ مدنی ماحول ہے جو لائف چینجنگ کر رہا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت کے اپنی زندگی کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں آپ سے بھی گزارش کروں گا دنیا بھر میں جہاں کہیں عام ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات آل اوور او دا ورلڈ ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کافلے تین تین دن کے لیے سفر کرتے ہیں آپ بھی نیت کیجیے اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار کے ساتھ مدنی کافلوں میں سفر کیجیے ماشاء مجھے بتایا گیا سٹین فرانسکو سے پابندی کے ساتھ مدنی کام سفر کرتا ہے جو مدنی نے نہیں کیا ہوگا کہ خود بھی اور اپنے نوجوان بچوں کو اپنے وہ اپنے والد کو بھی دیکھیں اور آپ کو لائیں گے تو اس کی برکتیں حاصل کریں گے تو نیت کر لیں ہر مہینے تین دن کا میں سفر کریں گے اور اسی طرح آج اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے آج کے بعد ہماری کوئی نماز سزا نہیں ہوگی جانے نہیں دیکھیں گے گانے بازے نہیں को گے ماں باپ کو نہیں پٹائیں گے اور ان شاء اللہ دعوت اسلامی کے بدنی ماحول کو بھرپور طریقے سے اپنائیں گے ان شاء اللہ اے کریم ہمیں دی بنا دے پریشکار بنا دے والدین <سؤال> کا پروا بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے یادوں رسول میں کہنے والی آنکھیں دے دے عشق رسول میں بچلنے والا دل اللہ کرے سجدوں کی لذت عطا کر دے ہمارے گھرانے کو مدنی گھرانہ بنا دے ہمارے گھر میں بدری ماحول عطا کر دے برائیوں سے ہمیں اور ہماری اولاد اور ہمارے دیوی بچوں سب کو محفوظ کروں والے کی کریم ہماری اولاد کو ہماری بفرت کا ذریعہ بنا ہماری اولاد کی وجہ سے ہمیں سزا نہ ہو مولا ہماری اولاد ہماری اشارے ثواب کرنے والی ممالک ہے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا دور بنا جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا دور بنا اولاد کو کا مواقع سرما وردار سے جن کے والدین خیال ہیں ہمارے والدین کو دلالی عمر میں رہتا ہے ہمارے دروں پر دادی نے سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ کم نئے اے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے مولا طرح طرح کے دکھ ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں اگر تیرے بندے دکھ سے نہ کہیں تو مولا کس کی دربار میں جائیں اپنی مہیا دربار میں پیش نہ تو تیرے بندے کہاں جائیں ہمارے سارے دکھ کر دور کروا دیں مٹا میرے رنجو الم یا مٹا میرے رنجو الم یا نہ عطا کر مدی رے کا ہم یا گنا ہو میری کبر توڑ ڈالی میرا حشر دن ہوگا کیا جائے گا بنا دے ہمیں نیک نے کا صدقہ گناہوں سے ہم کو بچایا تو اپنی ہرایت کی سیلاب دے مولا تو اپنی مدارت کی خیرات دے دے میرے غور کا واپس آیا مسلمان آمی ہے اختار تیری عطا مولا مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے وہ ایمان پر آسمان مولا آمی سارے دیواروں کو شپا بے روزگاروں کو اس کے حلال دے دے سندوں کو بردادی دے دے نہ جو قرضوں کے بوجھ گلے لگے ہیں قرضوں سے کھلاسی دے جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے آئی جو ہیں ان کو منا دے جو پچھڑے ہیں ان کو ملا دے جو مقربوں میں پھنسے ہیں رہائی نقری کر دے نہ ہر مین کہیں کی بار بار بار اور حاضری اتا دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا گیا میں ہر کال آؤں شرط حج کپاؤں چلیے تے با پھر نا پلا یا گیا اللہ دکھا ہر برس کو حرم کی فضائیں پھر مکہ مدینہ دکھایا مولا مدینے سے بہت دور ہے مالینے گھر سے بہت دور رہتے ہیں مولا اس حج کے موسم میں لاکھوں مسلمانوں کو حج کے لیے بلوائے گا کرم کرتے مولا ہمارے ناما نے بھی ہمارے مقدر میں بھی وہ دل دے سے مالک جب ہم بھی احرام کی چادریں کرنے لبائے لب برے کی سدائے بلند کرتے ہوئے مکہ کہے باہر حاضر ہو جائیں ابھی بھی اپنی آنکھوں سے کعبہ دکھا دے تب آپ نے کھانا کعبہ کا حکیم بندر دکھا دے یہاں تو کبن رکن آپ زمگم پیتے ہیں موجہ دیئے زمزم پر جا کر جی بھر کر آپ نے زمگم پینا نصیب کر دے ہمیں بنا کی بہاریں نفیب کر دے ہمیں بھی بل جائے باقی رات کا فرماں ہمیں بھی آس کا کا مک نسیب فرما مولا مدینہ دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے مدینے کی بہاریں دکھا دے سب کا میدان نصیب فرما ایسا ہو کہ اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فقط تصویروں میں تعباد دیکھا ہے تصویروں میں سنبت بدلہ تو سوا ہے مولا تیرے دربار میں کبھی نہیں مولا ہمیں بھی آئے سہ کی حاضر نصیب فرما وقت آپ ہماری زندگی کی شام چلنے کو مودا ہمیں امریکہ کے جنگلوں میں نہیں مالک کیونکہ مدینہ سیدہوں نے ایمان اور عابیت سے ساتھ شہادت کی موت کا جنت المی ہم خود کا مقدر کروا دیں نہ دربار میں جس بھی کسی سے مانگا جاتا ہے سو ہوتا ہے ہم بریاد کر رہے ہیں مودا میں مدینہ کے سوا کرنے اور موت نہ دینا اللہ کا جتنا شہادت سبیر بجار مؤں نہ نہ ہوتا پڑوس ہماری دعوت اسلامی کو دنتی ترقی ادا کر سین کو کیلیفورنیا بلکہ پورے امریکہ میں دعوت اسلامی کے مدری قانون کو عروج اللہ سندوں کی خدمت کے لیے ہمیں تبول فرمانے علی علی سندر تمام لمام بسائے سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سرو پر سائ مسجد کو آواز کر رہا ہوں گھروں کو آواز کر رہا ہم جو مان سکے ہمیں وہ بھی عطا کرتے جو نہ مان سکے ہمارے حق کے بہتر ہو وہ بھی ادا کر میں کیوں کہ عطا ہو وہ عطا ہو میری گھر بھر کا بھلا ہو بسی نہ ہو بہبان بسے مرد کی نہ جب ہاتھ ہوئے میری پلی ہو جب خا تے میری جس کسی نے وَنُوْلِ لَبِسَوْلِ وَبِیَائِهَا وَعَلَىٰهِ وَصَحْبِهِ وَلَىٰهِ وَسَلِّتِ جَتْ عَنِبَانَتِ الله اللَّهُ سَامْلِهُ رَوْضَئِ رَسُولُ اللَّهُ وَبْلَبْلِهُ لَا إِلَهَا اِلَّوْلُوْا مُحَنَا قُرَسُلُ یا رسول اللہ مَدِنِ حِجَعَبِ یا رسول اللہ کی سب گلاموں کا بھلا ہو سب گلاموں کا سب کرے مائ باپ کسی طور ندی والوں کی سین تو اللہ کریا تو مار یا ری اللہ